الرحمن الرحیم بسرحمن الحمی اللہ صحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مسلم شاستم ورثہ الکم اللہ علیہ سمیت السلام علیہ فضالِ حلب سلسلہ درس دس نمبر 32 اور ابلک 18 کتاب فضائل میں 18 نمبر ہے مجموعی طور پر نمبر درس ہے کیونکہ اس سے پہلے سادات نامہ کا درس ہو چکا ہے چالیس حدیث اس کا ہوا ہے اور یہ حدیث پہ جو ہے آج 33 نمبر حدیث ہے کتاب عربین فا... کی فضا العمن میں سے آج حدیث نمبر 33 اور 34 کا ترجمہ اب حضرات کے مبارک قانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں یہ کتاب بھی پوری کتاب حضرت امیر کمبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولالی امیر المعمین علیہ السلام کے بارے میں تحریر فرمایا ان کے بارے میں حدیث نبوی کو جو ہے جمع فرمایا تو نمبر تینتیس میں فرماتے ہیں ان حضیفہ حضفۂمان رسول اللہ کے جو ہے خاصہ صاحب میں سے ہیں حیات محتبار صاحب ہے آپ فرماتے کالقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منحب عن تو حیات و تموت تما جو شخص یہ چاہے کہ وہ میری جیسی زندگی گزارے تو حیات میری جیسے زندگی گزارے وہ تمو ہے اور میری جیسے اس کی موت ہو اللہ کے پیارے نبی فرمانا ہے گھر گرمی کتنے عظیم حضرت تھے بندے کے لئے آپ جو شاع یہ چاہے کہ وہ اس کی زندگی میری جیسے زندگی ہو اور اس کی موت مز رسول اللہ جیسے موت ہو اللہ حنور اور یہ تمس قبل عصب اور چاہے تھام لے ہاں جی یعقوت کے دستگیرے کو اسب یاقوت کو یہ یقیناً بحث کی ہاں جی کوئی جی, کوئی جی, کو جی چیز ہے یا یاقوت مت ایک مضبوط دستگیرہ گیرہ مراد ہے یہ جی بھی ہو سکتے ہے بظاہر اللہ جہ جی حلق اللہ سے مراد بحث کی ہے نعمت ہے یا بحیث کی کوئی جی چیز ہے کہ اسب یاقوت کو چونکہ اسبانی جو, جو ہے بانس یا دراخ وغیرہ کے پانی میں کوئی چیز ہے تو عصب یاقوت کو دھامنا چاہیں اللہ جی حلق اللہ تعالیٰ جسے جی اللہ تعالیٰ نے حلق فرمایا ہے تو یہ بحث کی کوئی عظیم چیز ہے ہاں جی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیا کریں وہ شاعت اس کی موت رسول اللہ کی موت اس کی زندگی رسول اللہ کی زندگی جیسا ہونا اگر کوئی چاہیے تو فرماتے ہیں اور رسم آخو کو تھامنا چاہیں تو فیتمسک مشق فلیت و اللہ والب نب طالب تو اس کو چاہیں کہ علیہ السلام کے دامن تھامیں اور علیہ السلام کی ولایت کو قبول کریں علیہ السّلام سے ولایت کو تھامے علیہ السلام سے ہاں جی محبت کرے آپ کے دامن تھامے آپ کو دل زبان سے چاہیں ہاں اور آپ ہی کو یعنی تو اللہ علیہ السّلام کے تولّہ کے معنیٰ یہ بھی علیہ السلام کی ولایت کو قبول ہے حضرت پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علیہ علیہ کو آپ کا جانشین سمجھے ہاں جی علیہ السلام کے اعتعاد کو اللہ اور رسول کے اعتعاد سمجھے اور آپ کی پیروی کریں اور آپ کو جو ہے حق کا علم مدار سمجھے آپ کو رسول اللہ کا خلف بلا فضل سمجھے اور آپ کے بعد باقی پارہ ایمال علیہ السلام کی دامن بھی تھامیں تو فرمایا جوشہ رسول اللہ کی موت جیسے زندگی جیسے زندگی ہو جو ہونا چاہتے ہو ہاں جی اور موت رس موت جیسے ہونا چاہتے ہو اس میں خود جو یقیناً بحث میں اللہ تعالیٰ تفصلا خلق کی بھی کوئی نعمت ہو سکتے ہے یہاں سے تو وزاری سمجھ میں آتے ہیں تو اس کو چاہے کہ وہ تھامے علی ابن طالب کے دامن تھامے اور علیہ السلام کی ولایت کو قبول کریں علیہ السّلام سے محبت کریں حدیث نمبر چونتیس فرماتے ہیں بہت جاری حدیث ہے اس حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے علیہ السلام اور باقی الودیت علیہ السلام کی محبت کے بغیر آپ کا عمل جتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو اللہ کو قبول نہیں کرے گا ہاں کتنی ہی آپ عظیم اعمال کے مالک نہ ہوں اگر حب ب نہیں ہیں تو آپ کی کوئی عمل اللہ قابل نہیں کریں یہ بہت یہ امیر کا امیر یہ حدیث جو ہے آپ کی کئی کتابوں میں کہ مدت میں بھی ہے سبین میں بھی ہے اصل میں بھی ہے ہاں جی اور یہی حدیث جو ہے آپ کا ردت الفردوس میں بھی ہے آپ کی کئی کتابوں میں یہ حدیث مبارک میں نقل فرمایا ان تاؤن کے دوا میں نقل کرنے کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث مسنت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اہمیت رکھتے ہیں ورویہ اور رواد کیا گیا ہے ہاں جی عادیج انکالب بے شک اللہ کے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عالی خدا علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمائے عالی لو ابد اللہ تعالیٰ مثلا مقام نون میں اگر کوئی بندہ اگر بے شک کوئی بندہ اللہ کی اتنی مدت عبادت کرے جتنی مدت جو مثل اوقام میں قوم جتنی مندد نو علیہ السلام اپنے قوم میں رہا اب نو علیہ السلام اپنے قوم میں کتنا اثر رہا ساڑھے نو سو سال چنانچہ قرآن نے فرمایا یعنی گویا کہ ایک بندہ جو ہے ساڑھے نو سو سال اللہ کی عبادت کرے ایک یہ اتنی بڑی نیکی ہے ساڑھے نو سو سال اللہ کی عبادت عبادت میں صرف نماز نہیں ہے اس میں بہت روزہ بھی ہے اس میں نماز بھی ہے بہت سی چیزیں ہیں اوقان لہو دوسری بڑی قربانی اس بندے کا اور ہو اس بندے کے لئے مثلا ہیں ہو غان لاہو مثل عہدین جہاون اور اس کے پاس عہد کی پہاڑی کے برابر سونا ہیں ہو ہاں ہوہد کی پہاڑی اگر جو لو جو ہو جمرے کو گیا ہو زیارت گیا ہو تو انہیں معلوم ہے اس معدنے میں جو پہاڑ ہیں ان میں یہ پہاڑ بڑے پہاڑوں میں سے تو اہود کے پہاڑی کے برابر کسی کے پاس سونا ہو ہاں جی طوفان فکفی سبی اللہ اور وہ سب اللہ کے راہ میں اس نے خرچ کیا اتنی بڑی نے کی اس بندے کے پاس ہے بھئی یہ تنوں میں آپ حساب میں نہیں آئے گا ہاں جی یہ کتنی بڑی ایک رقوم ہے اللہ بہتر جانتے ہیں ہاں جی تو جو ہے اہود کے پہاڑی کے بغیر ایک پہاڑ کے برابر اس کے پاس سونا اور وہ سب اللہ کے راہ میں خرچ کریں وہ مت عمر اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طلانی عمر دے دے حتیٰ حج الفحض یتین اللہ قدم یہاں تک کہ وہ ایک ہزار دفعہ حج اپنے پاؤں پر کرے یعنی یعنی اللہ یوں سمجھو اس کو اللہ تعالیٰ ایک ہزار سے زائد اس کو سال عمر دے دے چونکہ حج تو زندگی میں ایک دفعہ ہوتی ہے یعنی سال میں ایک دفعہ زیادہ تو نہیں کر سکتے ہیں. تو اس طرح وہ ایک ہزار دفعہ اس نے اپنے پیروں پر چل کر وہ بھی گاڑی جہاز میں جا کے نہیں چونکہ پیدل چل کے حج کرنے میں ایک الگ فضلت ہے تو حج جو اس نے حج کیا حت حج جہ حج کیا الحدِن القاتوں پر چل کے ایک ہزار مرتبہ حج کیا اللہ یہ اتنی بڑی نیکی شمہ قتل بین صفحہ و مروا مظلوم پھر یہ بندہ سکو صفا صفحہ مروا میں یوں سمجھو آخری طواف کے دوران ہاں جی اس کو قتل کیا گیا اس کے عیسائی کے درمیان اس کو وہ بھی مظلوم تو کوئی کہ یہ شہید ہو گیا ہاں جی مظلومی عالم میں بے گناہ اس کو قتل کیا گیا یہ سارے اتنے بڑے بڑے نیک اعمال ہے ایک ہزار سال یعنی نو ساڑھے نو سار سال اس نے اللہ کی عبادت کی عہود کے پہاڑی کے برابر اس نے سونا اللہ کے راہ میں خرچ کیا ایک ہزار سال اس نے یعنی ایک ہزار مرتبہ مطلب اس نے اپنے پیروں پر چل کے حج کیا پھر صفحہ و مروہ کی پہاڑی کے درمیان میں صحیح کرتے ہوئے ان سمجھو وہ شہید ہو گیا مظلومی حالت میں وہ مرا قتل کیا گیا اس کو بے گناہ قتل کیا تو ان میں سے ہر ایک عمل انسان کو بہش کی اعلیٰ مقامات پر پہنچانے کا وسیلہ ہے ہاں کسی بھی انسان کے پاس اس بات ایسا عمل ہو ہی نہیں سکتا تو لیکن یہ سارے نیک عمل ہونے کے باوجود آخر میں پھر میں سم پھر لم پھر اے علی اگر یہ آپ کی ولایت کو قبول نہ کرے آپ سے محبت مودہ نہ رکھے تو لم یشم رائے حتر تو یہ بندہ ہرگز بھیش کا بو تک نہیں سنگے گا لم یشمش رائے یا بو جنت بھیج تو یہ بندہ بحث میں داخل ہونا تو چھوڑو یہ بندہ بھیش کا بو تک نہیں سنگے گا اللہ اکبر رضا نگرانی یہیں سے ہم سوچو علیہ السلام سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے کتنے محبت ہونی چاہیے علی کی اپنی بات علیہ السلام کی محبت باقی آئمہ کی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی علیہ السلام کی محبت ان کے اولادوں کی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہوگا ہاں جی علیہ اللہ کی محبت حتاش ہمارے درمیان جو اولاد رسول ہے سادات میں۔ کیونکہ ان سب کا سلسلہ نصب آگے جا کے علیہ السلام تک پہنچا ہے جو ہمارے درمیان آج کل جو سادات حسنی حسنی کاظمی ہاں جی موسیقی جتنے ان سب کا نصب علیہ السلام پہنچتا ہے حتی ان سے بھی ہمارے اچھی برتاؤ رائے احترام جو دین نے ان کے جو مقام حیثیت دیا ہے دن میں جو عزت حرمت دیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے وہ بھی سب بھی اس میں شامل ہے ہیں تو چونکہ ان سب سے اچھی سچی محبت معدت عال رسول سے محمد اور آل محمد سے علی اور اولاد علی ان سب سے محبت حقیقت میں علیہ السلام سے محبت ہے لیکن ان سب میں چونکہ اصل ہے راستہ پانے کے رسیدہ راستے پڑنے کے علی کو علی کا خاص طور پر نام لے لے کیونکہ جنہوں نے پیغمبر کے بعد علی کی ولایت کو قبول کیا وہ رسیدے راستے پر آگے نے وہ پھر ایک آگے بارہ اماموں کو بھی مانیں گے ہاں جی پھر باموں میں بارہ اماموں کی طرف جو بھی ہدایت کرنے والے لوگ ہیں انہیں کی ہدایت پر چلیں گے اس لیے اس بات کو بہت اہمیت دے دیں تو فرمایا علیہ السلام سے اقل کوئی محبت مدد نہ کرے اور علیہ السلام کی ولایت کو قابول نہ کریں تو فرمایا نہ صرف وہ بھیج میں داخل نہیں ہوگا وہ کا کبو تک نہیں سنگے گا اتباد حدیث میں آتا ہے بھیش کا بھو پانچ سو سال کے مسافت سے بھیش کبو آنے لگتا ہے بیچی میں جانے لگتے ہیں لیکن اس بندے کو وہ بو بھی نہیں آئے گا اللہ اکبر تو آزان گرامی سے ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے ہاں جی محمد علی محمد کی محبت کو اللہ نے کیوں اتنی احمد قرار دے دیا وجہ یہی علی اور اولاد علی محبت کیونکہ یہی لوگ ہیں ہاں جی کہ جو ہے ان جو رسول اللہ کے مقدس ان کے صحیح رہنمائی کرنے والا رسول اللہ کے صحیح آپ کے دین کے محافظ آپ کے دین کا مبین اور قرآن کے حقیقی مفسر ہاں چونکہ علی اور اولاد علی اس لیے ان سے متمشک رکھنے کے لیے یہ ساری حدیث ان, ان کے فجلت میں بیان ہوا ہے اور یقیناً ان انہی کے دامن تھام رہنے میں ہماری دنیا میں بھی سعادت مندی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے نجات ہے تو میں دعا کرتے ہیں پروادگار ہمیں محمد علی محمد اور علی اور اولاد علی کی سچی معرفت اور ان کے ولایت مادت سے ہمیں پروادگار سرفراز فرما اور دنیا میں جب تک ان کے سچے محب کے زمرے میں زندگی گزارنے کے کل عمل میں ان کی شفاعت سے ہم سب کو معروف نفرمایا اللہ ہم سب کو ان کی شفا نصیف فرما اور تمام مسلمانوں کو ان کی شفا نصیف فرما آمین رب